کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنجی کی خواہش کو اپنا خدا بنا تو کیا تم اس کی نگہبان کا ذنا لوگے